اب آگے جو آیات آ رہی ہیں ان میں مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ فضول بحثوں میں الجھنے کے بجائے اپنے دین پر زیادہ سے زیادہ عمل کی طرف متوجہ ہوں چنانچہ اب آگے مختلف اسلامی, اور عقائد،, اسلامی عقائد اور احکام کا بیان شروع ہو رہا ہے اس بیان کا آغاز صبر کی تاکید سے ہوا ہے کیونکہ یہ دور وہ ہے جس میں مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل اور اس کی تبلیغ میں دشمنوں کی طرف سے طرح طرح کی رکاوٹیں پیش آ رہی تھیں اسی زمانے میں جنگوں کا سلسلہ بھی جاری تھا بہت سی سختیاں برداشت کرنی پڑ رہی تھیں جنگوں میں اپنے عزیز رشتے اور دوست شہید بھی ہو رہے تھے یا ہونے والے تھے لہذا اب مسلمانوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ دین حق کے راستے میں یہ آزمائش تو پیش آنی ہیں ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کی مشیت پر راضی رہ کر صبر کا مظاہرہ کرے چنانچہ جو آیات آگے آ رہی ہے اس میں اللہ تبارک و نے صبر کا بطور خاص ذکر فرمایا ہے اور یہ آیتیں ایک سے شروع ہوئی ہیں اور ایک سو ستاون تک ان کا اس میں یہی مضمون بیان ہوا ہے میں پہلے ان آیات کی تلاوت کرتا ہوں اس کے بعد اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا اس کے بعد پھر اللہ تعالی کی توفیق سے کچھ اس کی تشریح ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونخص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الینا صابت مصیبت قالوا انا و انہ و رحم و اولا اکہم المحت اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوں ان کو مردہ نہ کہو دراصل وہ زندہ ہیں مگر تم کو احساس نہیں ہوتا اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور کبھی خوف سے اور کبھی بھوک سے اور کبھی مال و جان اور پھلوں میں کمی کر کے اور جو لوگ صبر سے کام لیں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 جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا مسلمانوں کو اپنی تمام حاجتیں ضروریات پوری کرنے کے لئے اور اگر ان کو دین کے اوپر چلنے کے راستے میں مشکلات پیش آئیں دشواریاں ہوں تو اس دشواری اور مشکل کو دور کرنے کا طریقہ بنایا گیا ہے چنانچہ سب سے پہلے یہ فرمایا گیا کہ اے ایمان والوں یائی الدینہ آمن استعین بےصبری وسلح استعینوں کے معنی ہے مدد حاصل کرو اور کائیں سے مدد حاصل کرو و وسلح صبر سے اور نماز گویا اللہ تبارک و تعالی نے مشکلات پر قابو پانے اور مشکلات کو برداشت کرنے اور اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان دو چیزوں کا حکم دیا ہے کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے انسان کی ہر ضرورت میں مدد حاصل کی جا سکتی ہے ان دو چیزوں میں سے ایک قبر کا ذکر فرمایا اور ایک نماز صبر کے معنی عربی زبان میں باندھنے کے آتے ہیں اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے نفس کو کسی چیز پر باندھ یعنی اپنے نفس کو کسی ناگوار چیز کے برداشت کرنے پر آمادہ کرے اور اس پر قابو رکھے بظاہر تو اردو زبان میں جب ہم صبر بولتے ہیں تو عام طور سے اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی کو کوئی تکلیف پہنچی تو اس تکلیف پر انسان واویلا نہ کرے بلکہ صبر سے کام لے لیکن عربی زبان میں اور قرآن کریم کی اصطلاح میں صبر کا لفظ بہت وسیع ہے اور بہت عظیم معنی اپنے اندر رکھتا ہے اس کے تین حصے ہیں یا تین قسمیں ہیں ایک یہ کہ کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی طاعت کے اوپر روک کر رکھے یعنی اپنے نفس کو قابو میں رکھے کہ وہ اللہ تعالی کی طاقت بجا لاتا رہے یعنی جس کام کا اللہ تبارک وطار نے حکم دیا ہے اس کام کے کرنے میں اگر کوئی سستی پیش آ رہی ہے یا طبیعت کو وہ ناگوار ہو رہا ہے تو آدمی اپنی طبیعت کی اس ناگواری کو اور اپنے نفس کی اس سستی کو دور کر کے یا اس کا مقابلہ کر کے اپنے آپ کو زبردستی طاعت کی طرف لے جائے جیسے مثلاً کوئی آدمی سو رہا ہے اور نماز کا وقت ہو گیا اور نماز کی آواز کان میں پڑ گئی اب طبیعت کا تقاضا تو یہ ہے کہ نیند بہت میٹھی معلوم ہو رہی ہے اور اس سورت میں نیند کو چھوڑ کر جانا اس کی طبیعت پر بھاری گزر رہا ہے اور اس کی طبیعت یہ چاہ رہی ہے کہ میں مزید سوتا رہوں لیکن آدمی یہ سوچ کر کہ اللہ تبارک وطالیہ نے مجھے بلایا ہے اللہ تبارک وطالیہ کا حکم ہے کہ میں نماز کے لیے جاؤں تو وہ اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے اپنے طبیعت کے تقاضے کے خلاف ناگواری کو برداشت کر کے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو یہ صبر ہے تو صبر کی ایک قسم ہے کسی طاعت کو یا کسی عبادت کو یا اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو بجا لانے میں انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے یا اس میں جو طبیعت کے خلاف انسان کو کرنا پڑتا ہے اس کو برداشت کریں یہ صبر کی پہلی قسم ہے صبر کی دوسری قسم یہ ہے کہ بار اوقات انسان کی طبیعت کسی گنا کو چاہتی ہے اور اس کا دل چارہ ہوتا ہے کہ میں فلاں گنا کراب کر لوں اس وقت میں اس کو گناہ سے رکنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے لیکن اگر اس وقت اپنے دل کی خواہش کے باوجود اور دل کے مچلنے کے باوجود آدمی اللہ تبارک و تعالی کی حکم, حکم کا تصور کر کے اور یہ سوچ کر کے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام سے منع کیا ہے اپنے آپ کو زبردستی اس کام سے روک لیں تو یہ صبر ہے صبر کی دوسری قسم ہے پہلی قسم کو کہتے ہیں صبر القاعت اور دوسری قسم جو گناہوں سے بچنے کے لیے انسان اپنے آپ کو قابو کرتا ہے اس کا نام ہے صبر انل ماسیا یعنی گناہوں سے بچنے کے اوپر اپنے قابو پانا اور تیسری قسم ہے صبر انل مصیبہ یعنی اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچی مصیبت آ اور اس کو کچھ صدمہ پہنچا تو اس سدمے اور تکلیف کے موقع پر وہ اللہ تعالی کی تقدیر کا شکوا کرنے کے بجائے انسان اس موقع پر یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ تھی اللہ تعالی کی اللہ تعالیٰ اس کائنات کا مالک اور خالق ہے اس کے ہر فعل میں اس کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے لہذا باوجود ہے کہ مجھے اس واقعے سے تکلیف پہنچی ہے لیکن اس کے باوجود میں اللہ تعالیٰ کی مسیحت پر راضی ہوں یہ تیسری قسم ہے صبر کی جس کو صبر البیبہ کہا جاتا ہے تو جہاں اللہ تبارک وطالعہ نے یہ فرمایا کہ تم صبر سے مدد حاصل کرو تو اس میں تینوں قسمیں صبر کی داخل ہے کیا مانا کہ جب تمہیں یہ کہا جا رہا ہے پچھلی آیات میں اس کا تذکرہ آیا ہے کہ اب دوسرے لوگوں کے ساتھ بحث میں الجھنے کے بجائے جو تمہارے کرنے کا کام ہے وہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارو تو اس گزارنے میں تمہیں تکلیفیں پیش گی کبھی یہ ہوگا کہ کسی طاعت کے بجالانے لانے میں سستی ہو رہی ہے مثلا جہاد کا حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے کہ جب جہاد کا حکم آتا تھا تو بعض حضرات کو ظاہر ہے کہ اس میں طبیعت کے خلاف اس لیے تھا کہ جہاد کے اندر بڑی سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں تو وہ طبیعت کے خلاف ہے لیکن اگر تم اپنے طبیعت کو مجبور کر کے جہاد میں شامل ہو جاؤ گے تو یہ خبر ہوگا اور اسی طرح بعض اوقات معاشیتوں کا تقاضا ہوگا گناہوں کا تقاضہ ہوگا طبیعت گناہ کرنے کو چاہے گی اس وقت بھی اپنے آپ کو زبردستی گناہ سے روکو گے تو اس سے تمہیں مدد ملے گی اور اسی طرح بعض اوقات مصیبتیں پیش آئیں گی تکلیفیں آئیں گی ان پر اللہ تبارک و وطالعہ کے سامنے خبر کس طرح کرو اس کی آگے تفصیل آ رہی ہے لیکن یہاں پہلی دو باتوں کا خاص طور پر ذکر میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اللہ تعالی نے فرمایا کہ صبر سے مدد حاصل کرو کس چیز پر مدد حاصل کرو اگر دیکھا جائے تو مدد اس بات کے اوپر کہ تمہاری زندگی اللہ تبارک و تعالی کے احکام کے مطابق گزرے اور کہا جا رہا ہے کہ صبر سے مدد حاصل کرو تو صبر کے معنی بھی ابھی عرض یہ ہے کہ انسان زبردستی اپنے آپ کو طاقت کے بجائے لانے پر آمادہ کرے اور گراہوں سے بچائے اپنے آپ کو زبردستی بچائے تو جب یہی مقصد ہے تو اس سے مدد لینے کا کیا معنی ہے مدد لینے کا مفہوم درقیقت یہاں یہ ہے کہ اللہ تبارک بطالیہ تعالیٰ کے آکام پر عمل کرنے میں تمہیں شروع میں مشقت بہت ہوگی اور اس مشقت کا جواب یہ ہے کہ تم شروع میں اپنے آپ پر زبردستی کرو اپنے آپ پر زبردستی کرو گے تو اس کے نتیجے میں پھر رفتہ رفتہ وہ مشقت کم ہوتی چلی جائے گی یہ مانا ہے مدد لینے کی کہ جب ایک مرتبہ تم نے صبر کر کے ایک مرتبہ صبر کر کے دو مرتبہ صبر کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا اور طاعت کی طرف لے گئے تو جتنا جتنا تم یہ مشق کرتے جاؤ گے اسی رفتار سے انشاءاللہ اللہ اس مشقت میں کمی آتی چلی جائے گی جو طاعت کے بجاوری میں اور گناہوں سے بچنے میں تمہیں محسوس ہو رہی ہے تو صبر سے مدر حاصل کرو یعنی اپنے آپ کو نفس کو سستی کا مقابلہ کرنے کا عادی بناؤ جتنا تم اس, اس کی مشق کرتے جاؤ گے اتنا ہی تمہارے لیے یہ اللہ تعالی کی بتائی ہوئی زندگی پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا اور دوسری چیز یہ بیان فرمائی کہ کہ نماز سے مدن حاصل جسے یہ بتا دیا کہ نماز ایسی چیز ہے کہ اگر انسان اس کو اپنی آداب و شرائط کے ساتھ اپنے وقت پر انجام دے تو یہ خود انسان کو مدد دیتی ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اس کو مدد دیتی ہے چنانچہ دوسری جگہ فرمایا اللہ تبارک ان تنہا انلفشا ابل کہ نماز انسان کو بے حیائی کے کاموں سے اور برے کاموں سے روکتی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خاصیت رکھی ہے نماز کے اندر کہ نماز کا جو شخص عادی ہوگا پابند ہوگا آداب و شرائط کے ساتھ اس کو ادا کرے گا تو اس کے دوسرے کاموں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کو دین پر چلنے کی عم لوگوں کے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ تفریق ہوتی ہے اور وہ نماز اس کو عمومی طور پر گناہ کے کاموں سے روکتی ہے نماز کی طبیعت خاصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے بدولت انسان کو تعاعت کی طرف لے جاتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کا موقع دا فرماتے ہیں جہاں یہ آئے تعے گی کہ اس کی مزید تفصیل اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ اس موقع پر عرض کی جائے گی لیکن یہاں عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ چاہے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی مشکل ہو اور اس مشکل کا مقابلہ کرنا ہو چاہے کوئی مصیبت پیش آ جائے اور کوئی صدمہ پیش آ جائے تو اس میں بھی تمہیں مدد ملے گی نماز سے یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرورج عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کان اضا حزبہ امر فرض یہاں کہ جب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا تھا جس سے کوئی پریشانی لاحق ہو تو آپ جلد از جلد نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے یعنی نماز پڑھ کر اس مصیبت کو یا اس تکلیف کو یا اس صدمے کو دور کرنے کا راستہ سیاست کرتے تھے کہ اللہ تعالی کی طرف جب رجوع ہوگا انسان تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو تمام دوسری عبادتوں سے افضل ہے اور اس میں بندے کا براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے اسی میں سجدہ بھی ہوتا ہے جس کے بارے میں پیچھے گزرا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے تو اس وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی تمہیں مشکل کوئی پیش آئے تو اس مشکل کا علاج یہ ہے کہ تم نماز کی طرف وجوہ کرو سنا حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی انسان کو کوئی حاجت درپیش ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ دو رکت پڑھے جس کو نماز حاجت کہا جاتا ہے اور دو رکت نماز حاجت کی نیت سے پڑھ کر اللہ تبارک وطالیہ سے دعا کرے یہ سب سے اہم وظیفہ ہے اور سب سے اہم عمل ہے جو کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے نبی کریم اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور اس آیت کریمہ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب کبھی تمہیں کوئی دشواری پیش آئے تو مدد لو صبر سے اور نماز سے لہذا یہ نفاذ حاجت یہ دوسرے تمام وظائف اعمال کے مقابلے میں یہ زیادہ افضل طریقہ ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت پوری کرانے کی درخواست کرنے کا پھر آگے فرمایا کہ ان اللہ معابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یعنی جب کوئی بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مائیت نصیب ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی اس کو آخرت کے اندر بھی اپنے نعمتوں سے سرفراز فرماتے ہیں اور دنیا میں بھی اس کی دستگیری فرماتے ہیں